اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولّم غنیم تُم من شعیع ولیر رسول ولیذل قربا ولیَتام ولمساکن وبنِبیر <تصفح> یہاں سے صورت انفعال کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں پہلے حصے کا اعادہ ہے یعنی مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا اس کے لیے اس حصے میں پانچ علتیں بیان کی جائیں گی پہلے حصے میں سات علتیں تھیں اور دوسرا مضمون ہے قوانین جنگ یہاں سات قوانین جنگ بیان ہوں گے پہلے حصے میں قوانین جنگ پانچ تھے جی پہلے حصے میں کہا الفال للہ والرسول مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ اور رسول کے لیے ہے یہاں اس کی وضاحت کی کہ مالِ غنیمت کیسے تقسیم ہوگا و علم و جان لو انما غنیم تم جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں ملے ف ان لہ تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے ذکر اللہ لا لالم اللہ کا ذکر تبرک کے لیے ہے جی یا معنی ہو یہ ہوگا کہ پانچواں حصہ اللہ کے حکم کے مطابق دے دو وہ کس کے لیے ہوگا رسول کے لیے ولیذل قربا رسول کے قریبی رشتہ داروں کے لیے چاہے وہ اغنیہ ہوں یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے اسے الگ نکال دیا جائے گا وہ کس کو ملے گا اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو انکان زا حاجت اگر یہ حاجت مند ہیں تو پانچویں حصے میں سے ان کو دیا جائے گا باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے بئی طور کے سوار کے لیے دو حصے اور پیدل مجاہد کے لیے ایک حصہ ان کنتم تم آمن ہمارے اس حکم پہ عمل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فیصلے کے دن یوم الطل جس دن لڑی تھی دو جماعتیں یہ یوم الفرقان یوم بدر جی جس دن اللہ نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا فیصلہ کر دیا اور ما انزلنا سے کیا مراد ہے جی جو بدر کے دن اتارا اس سے مراد ہے فتح نصرت فرشتوں کا اترنا اگر تمہیں اس بات پر ایمان ہے کہ بدر میں جو کچھ ہوا سب ہمارے حکم سے ہوا تھا تو پھر یہ حکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پانچویں حصے کا اس پر عمل کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے از انتم بالغبت دنیا علت اولج جی پہلی علت کس بات کی جی کہ مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا اس کی پہلی وجہ بیان ہو رہی ہے وہ وقت یاد کرو جب تم تھے ارلے کنارے پر یعنی جو مدینے کے قریب تھا وہم بل ادوت اور وہ کافر تھے پرلے کنارے پر یعنی مدینہ کی نسبت وہ مدینے سے دور تھا وہ اس طرف تھے تم اس طرف تھے ور رقب اور جو قافلہ تھا ابو سفیان کا اسفلا منکم وہ نیچے اتر گیا تھا تم سے تم دونوں سے وہ نچلی جانب ساحل سمندر کی طرف چلا گیا تھا اس نے مین رستہ چھوڑ دیا تھا تم نکلے تھے اس کافلے کا راستہ روکنے کے لیے اور ہم نے تمہیں آمنے سامنے کر دیا ابو جال کے لشکر کے یہ اچانک ہوا ولو تو تم اور اگر تم آپس میں وقت مقرر کرتے کہ فلاں دن بھائی فلاں جگہ پہ ہماری جنگ ہوگی لخ تلف تم تو تم اختلاف کرتے مقررہ میعاد آد میں اگر وقت مقرر کرتے کہ فلاں جگہ پہ بھائی آمنا سامنا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ نہ آتے ہو سکتا ہے تم نہ آتے تو یہ تو ہم نے اپنی قدرت سے اچانک تمہیں ایک جگہ پہ جمع کر دی ولا کن لے یکیا ولا یوں مانا کریں گے جی لیکن اللہ نے تمہیں اچانک اکٹھا کر دیا کیوں لے یکی اللہ تاکہ فیصلہ کر دے اللہ ایک کام کا ن مفہولن جو اللہ کے علم میں ہو چکا تھا یعنی باطل کی کمر توڑ دینی سنادید قریش کو موت کے گھاٹ اتار دینا تو یہ فیصلہ اللہ نے کیوں کیا لے یا من حالک تاکہ مرے جس نے مرنا ہے امبئی نہ روشن دلیل دیکھ کے وہ یا منح اور جیوے جس نے جینا ہے ام روشن دلیل دیکھ کے یا تو یہ کافروں کے متعلق ہے جی یعنی جو کافر مریں وہ یہ سمجھ کے مریں کہ دین اسلام سچ ہے اور جو ان میں سے زندہ رہیں ان پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دین سچا دین ہے یا یہ من حیا سے مراد مومن ہے اور یہ کا من حلاکہ سے مراد کافر ہیں امام راضی نے لکھا یعنی جو مرے وہ دلیل دیکھ کے مرے مشرق اور جو زندہ رہے اس کے سامنے بھی روشن دلیل ہو و ان اللہ اور بے شک اللہ سننے والا ہے تمام لوگوں کی باتوں کا علیم جاننے والا ہے تمام رازوں کو تو تم تو قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے ہم نے تمہیں اچانک ابو جال کے لشکر کے سامنے کر دیا اور وہاں تمہاری جنگ ہو گئی اور اللہ نے وہاں حق کا فیصلہ کر دیا تو یہ سب کچھ کرنے والا اگر میں ہوں تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہو گئی ایز یوری کا حم اللہ عفی منام دوسری علت ہے جب دکھائے تجھے ہم وہ کافر اللہ نے فی منا کا تیری نیند میں خواب میں کلیلاً تھوڑے اللہ نے نبی پاک کو خواب میں دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں کیوں انجام کے لحاظ سے انہوں نے تھوڑا ہونا تھا یہ جتنے بدر میں آئے کھڑے تھے ان میں سے اکثریت تو دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئی تھی انجام کے لحاظ سے یہ تھوڑے ہی تھے ولو ارا کہم اور اگر اللہ دکھاتا تجھے وہ کافر بہت اور آپ مسلمانوں کو بتاتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کافر بہت ہیں لفشل تو تم سست پڑ جاتے شاہ ولی اللہ صاحب نے بزدلی دلی کا معنی کی ولا تنازع تم فل امر فلامر فی, فی امر الکتال اور تم جھگڑتے کتال کے معاملے میں پھر تم جھگڑتے کہ بہت زیادہ ہیں جی پہلے تیاری کریں جی کوئی ہتھیار خریدے جی ولا کن اللہ لیکن اللہ نے بچا لیا بزدلی سے بھی بچا لیا جھگڑے سے بھی بچا لیا انہوں علی بذات سدور وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے تو اس طرح کافروں کو نبی کی نگاہ میں خواب میں کم دکھایا نبی پاک نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ تو تھوڑے تو صحابہ نے پھر جرت سے مقابلہ کیا تو یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا بے یوری کموہم تیسری علت اور جب دکھائے تم پہلے نبی پاک کو خطاب تھا اب مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے جب دکھائے تمہیں ہم وہ کافر کب ازلتقی تم جب تم آمنے سامنے آئے میدان میں فی آ تمہاری آنکھوں میں کلیلن تھوڑے وہ ایک ہزار کا لشکر تھا لیکن اے مسلمانوں میں نے تمہیں وہ تھوڑے کر کے دکھائے و یو کلو کمفی اور تمہیں تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں تم تو تھے بھی تھوڑے تیسرا حصہ تھے لیکن تمہیں اور تھوڑا کر کے دکھایا کہ وہ ذرا ضرورت کریں اور آگے بڑھیں بھئی تھوڑے سے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیں لے یکی اللہ عمراً تاکہ اللہ فیصلہ کر دے ایک کام کا کان مفول جو کام اللہ کے علم میں ہو چکا تھا یعنی کفار کی شکست ذلت وَإِلَى وی اللہ ترجمور اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام یا یو اللہ آمن ازال کی تم قانون اول کیا بات ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے انداز کی کس طرح مربوط کرتے چلے جاتے ہیں تمام آیتوں کو یہ پہلا قانون جنگ ہے جی اے ایمان والوں اذا لکی تم فیعتن جب تم ملو کسی جتھے کو یعنی میدان جنگ میں فسب تو تو ثابت قدم رہو وزقر اللہ اور اللہ کو یاد کرو یعنی فتح و نصرت کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ دعائیں مانگو لا اللہ کم تفل کہ تم کامیاب ہو جاؤ واطع اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تنازع نہ آپس میں جھگڑو ایک دوسرے کے ساتھ اور نہ اپنے امیر کے ساتھ فتف شلو ورنہ تو تم کمزور ہو جاؤ گے وہ تذہ بری اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا ری ری سے مراد قوت تمہاری شان و شوقت دبدبا جب تم آپس میں لڑو گے آپس میں جھگڑو گے تنازعات میں مبتلا ہوو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی شان و شوکت ختم ہو جائے گی وس صبر کرو کس پر مسائب جنگ پر بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولاکون و کلزین اخلاص سے نیت کی تعلیم دی جا رہی بطور زجر کہ نیت مخلصانہ ہونی چاہیے ولاکون و کل لذین خراج مند مت ہو وہ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے باترن اتراتے ہوئے لشکر ابو جال مراد ہے جی یہ مکے سے نکلے تھے بڑی چھاتیاں تان کے اتراتے ہوئے مسلمان کون ہوتے ہیں ہمارے قافلے کو روکنے والے ان میں اتنی ضرورت آ گئی ہے آج ہم ان کا صفایا کر دیتے ہیں ناس اور نکلے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے وَيَسُدُّونَ یسدونان صبیل اللہ اور کردار ان کا یہ ہے کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے ولہ بِمَا يَعْمَلُونَ محیط اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرنے والا ہے ایسے لوگ اللہ کے احاطہ علم میں ہیں وِ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الشیطانعم الحم اللہ چہارم راب چوتھی اللہ تیجی اور جب مزین کیا لہم لفار اور جب مزین کیا کفار کے لیے شیطان نے امال ان کے کفری آمال کو مزین کیا بذریعہ وسوسہ وقالا اور شیطان کہنے لگا لا غالب لکم اليوم آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں تمہارا جتھا بڑا ہے اسلحہ بڑا ہے قوت بڑی ہے اور انی جار اللکم اور میں تمہارا رفیق ہوں جار شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نے کیا مدد کنندہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں فلمہ ترات الفیتان پھر جب آمنے سامنے آئیں دونوں فوجیں ادھر سے کفار آئے ادھر سے مسلمان آئے اور پھر ایک ہزار فرشتے زرد پگڑیاں پہنے ہوئے لگاتار اترنے لگے ناکا سا آلہ کہ بھئیے الٹا پھرا اپنی ایڑیوں کے بال وکالا اور کہنے لگا انی بری من میں تم سے بیزار ہوں شاہ عبد القادر نے مانا کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں انی ارا مالا تراؤں میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ جھوٹ بولا اس نے شیطان اور اللہ سے ڈرنا واللہ شدید العقاب کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ ایک قبیلے کا سردار تھا سوراقا یہ شیطان اس سردار کی شکل میں سوراقا کی شکل میں بدر میں آیا تھا مشرقین کو ملا کفار کو ملا انہیں کہا میں تمہارے ساتھ ہوں میرا قبیلہ پورا آ رہا ہے لشکر آ رہا ہے آئے تم پر غالب آنے والا کون ہے فرشتے اترے اس نے دیکھے تو یہ الٹا بھاگا کچھ علماء کا یہ خیال ہے تفسیر خازن نے لکھا لیکن امام راضی نے تفسیر کبیر میں اور کشاف والے نے لکھا کہ یہ خود نہیں آیا زیانہ سا مراد ہے وسو سا یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا تھا کہ تمہاری قوت بڑی ہے طاقت بڑی ہے اللہ کہتے ہیں اس دن تو ان کے پاس جتھا تھا قوت تھی طاقت تھی اسلحہ تھا شیطان کے وسوسے تھے پھر ہم نے روب ڈال دیا ان کے امدادی بھاگنے لگے یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم کے مطابق تقسیم یقول یقون المنافکون پانچویں علتج جب کہا منافقوں نے ولزین فی قلوبہ مرض اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق والی کیا کہا غر ہا دینہم دی دھوکے میں ڈال دیا ہے اولائے ان مسلمانوں کو دینہم ان کے دین نے بدر میں کوئی منافق نہیں تھا جی تین سو تیرہ میں کوئی ایک بھی منافق نہیں تھا جی یہ کہنے والے کون ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں رہنے والے منافق جو کتاب میں لڑائی میں بدر میں نہیں آئے انہوں نے مدینے میں بیٹھ کے کہا جب انہیں خبر پہنچی بھئی کافلہ تو نکل گیا ہے ابو جال کا لشکر ایک ہزار کا لے کر آ ہے اور یہ تین سو تیرہ ہیں نہ تلواریں نہ تیر ہیں نہ تیریں تو وہ بیٹھ کے کہتے ہیں پھر ان کے دین نے ان کو بھائی دھوکے میں ڈالا ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں تین سو تیرہ ہیں تلواریں کوئی نہیں ہیں تلواروں کے بغیر بھی کبھی لڑائی ہوئی ڈھال کے بغیر بھی کبھی دفاع ہوا یہ بکواس کرنے لگے دھوکے میں ڈال دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے ومئی یہ توکل اللہ حالانکہ یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ غالب ہے حکمت بات بات یہ ہے کہ مسلمان کوئی مغرور نہیں ہوئے دھوکے میں نہیں پڑے ان کے دلوں میں توکل اللہ پر بہت زیادہ تھا ولاؤ ترا عزیت و فلینہ کا فروغ تخویف کبھی تو دیکھے شاہ ولی اللہ صاحب میں نے کرتے ہیں تعجب می کر دی اگر می دی, دی اگر تو دیکھے تو تعجب کرے شاہ عبد القادر صاحب میں نے کیا کبھی تو دیکھے عزیت وف الزین کا فر جب جانے قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے کئی مفسرین نے لکھا الزین کا فاروس مراد وہ کفار ہیں جو بدر میں مارے گئے تھے ابو جال مارا گیا امیہ مارا گیا اتبا مارا گیا شہبہ مارا گیا بڑے بڑے سنادید بڑے بڑے چودھری کاش توں اس حالت کو دیکھے جب روحیں قبض کرتے تھے فرشتے یزر بونا تو مارتے تھے ان کے چہروں پر ادب اور ان کی پیٹھوں پر و زوکو ایم ان سے کہا جاتا تھا زو کو ازاب چکھو جلنے کا عذاب بما قدمت ایدی کم یہ سزا ہے ان آمال کی جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا بما شرک تم مشرک تھے ان اللہ علیہ سب ضلع اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا کوئی ظلم نہیں کیا اس نے تم پر یہ تمہارے کرتوتوں کی تمہیں سزا دی دا بل فراؤن تخویف اخرویہ کے بعد تخویف دنیاویہ کداب آل فراؤن اصل میں تھا دا بہوم کداب آل فرعون یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی دا بہم داب آلے فرون حالت ان کی مثل حالت فراؤ کے ہے کس میں تقزیب میں جس طرح وہ کفر کرتے رہے وہ جھٹلاتے رہے یہ بھی اسی طرح کفر کرتے رہے جھٹلاتے رہے یا جو گت ان کی بنی تھی نا وہی گت ان کی بھی بنے گی اس معنی میں حالت ان کی مثل حالت فرونیوں کے جو سزا انہیں ملی تھی نا انہیں بھی اس طرح کی سزا ملی حالت ان کی مثل حالت فرونیوں کے ہے وََزین من قبلہم اور ان کافروں کی طرح ہے جو فرونیوں سے پہلے ہوئے قوم نوع قوم عاد قوم سمود قوم مدین کافروب آیات اللہ انہوں نے اللہ کی ایتوں کا انکار کیا فاخذم اللہ بنوبہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ قوی جملہ تعلی لیا ہے اللہ پکڑ سکتا ہے بے شک اللہ زور آور ہے سخت عذاب کرنے والا ہے انہیں پکڑا فرونیوں کو انہیں بھی پکڑ لی ظال بے ان یہاں دو لفظ لکھیں گے جی ذالک کل بیان کے نو یہ بیان یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بیان اس لیے کہ تم یقین کر لو یہ میں نہ ہوگا جی یہ بیان کہ فرونیوں کو پکڑا پہلے مال دیا سلطنت دی قوت دی طاقت دی حکومت دی زمینیں باغات پھر پکڑ لیا ہر چیز چھین لی یہ بیان اس لیے تاکہ تم یقین کرو کس بات کا ان اللہ لم یکو مغیرن بے شک اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو انامہ علاقن جو اس نے کسی قوم پہ کی ہے یعنی خوشحالی دی ہے صحت دی ہے جوانی دی ہے مال دی ہے اس نعمت کو اللہ بدلتا نہیں ہے حت یوگی ما ماں بے انفوسم یہاں تک کہ وہ خود بدل ڈالیں اپنے آپ کو یعنی نہ فرمانی کرنے لگ جائیں ناشکری کرنے لگ جائیں تو اپنے آپ کو وہ بدل ڈالیں تو پھر ہم بھی اپنی نعمتیں واپس لے لیا کرتے وہ ان اللہ سمیع علیم اور یقیناً اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کداب عالِ فرعون ا تقریر پھر اسی بات کو دہرایا فرعون کی حالت کو کیوں تاکید کے لیے حالت ان کی مثل حالت فرونیوں کے ہے اور جو ان سے پہلے ہوئے انہوں نے تقزیب کی تھی اپنے رب کی آیات کی فعالک ناہم بے ہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے واگرک نا آلہ اور ہم نے فرونیوں کو غرق کر دیا تھا وہ کلن کانو ظالمین ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی ان کے ساتھ وہ سارے کے سارے ظالم تھے یہی حال ان مشرقین کا ہے کفر میں تقزیم میں انہیں بھی وہی سزا دے گی ان نہ شرت دو زجرج تمام جانداروں میں سے بدتر جانور اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیے فہملہ یو من پس وہ نہیں مانتے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں نہیں مانتے ہیں اللہ کی پوری خلقت میں سب سے برے لوگ یہی ہیں اللہ زین وہ یہ اللہ دینہ کافرو فارم لائیو اس کی وضاحت ہو رہی ہے وہ جنہوں نے آپ سے عہد باندھا منہم ان میں سے جن سے آپ نے عہد باندھا سم ین کزو نہ پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو فی کل مرۃن ہر مرتبہ وہ لا یتکون اور وہ ڈرتے نہیں عہد شکنی سے عہد کو توڑنے سے ڈرتے بھی نہیں ہیں یہ کون ہے جی یہ ہیں جی یہودیوں کا قبیلہ بنو قریزہ جو مدینے سے پانچ سات کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھے بنو قوریزہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا عہد ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی حملہ ہوگا تو یہ مخالفین کی مدد نہیں کریں گے چنانچہ بدر کی لڑائی میں بنو کریزہ نے مشرقین کو اسلحہ فراہم کیا ان کی مدد کی معاہدے کو توڑ دیا پھر معافی مانگ لی غلطی ہو گئی ہے چھوڑ دیں آپ نے معاف کر دی پھر خندق میں انہوں نے دوبارہ معاہدہ توڑا سورت آزاب میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا جی پڑھا ہے نا سورت آزاب میں یہ سارا واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا دوبارہ معاہدہ انہوں نے توڑ دی پھر ان کا محاصرہ ہو گیا کتنے دن محاصرہ جاری رہا پھر فیصلہ ہو گیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے بچوں کو غلام عورتوں کو لونڈیاں تقریباً ساڑھے چھ سو یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے مار دیے بنو کو اس کی طرف اشارہ ہو رہا تمام ڈنگروں سے بڑے ڈنگر یہی لوگ ہیں فائما تسکن نہم فل ہر دوسرا قانون ہے جی پھر اگر ان کو پائے فی الحر بے لڑائی میں یہ جو مویدے توڑنے والے ہیں آپ کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے والے ہیں。اگر تو ان کو پائے لڑائی میں شرد بھی من خلفہ تو بھگا ان کے ذریعے ان کے پچھلوں کو شرد فرق یعنی ایسی سزا دے ان کی نسلیں یاد رکھیں یہ ہے من خلفاہوں ان کی نسلیں یاد رکھیں یا من خلفام سے مراد ہے جو ان کے امدادی ہیں پیچھے ان کے مددگار ہیں نا انہیں بھی سبق ملے لال لحم یزک کروں شاید کہ وہ عبرت پکڑے تو بنو قریضہ نے دو مرتبہ معاہدے کو توڑ دیے بدر میں توڑا پھر عود میں توڑ دیا اس کی نسبت سے اللہ کہہ رہے ہیں بہ اما تخا من قو من اور اگر آپ خوف کریں کسی قوم سے قیا تن دھوکے کا دگا بازی کا قوم سے مراد وہ قوم ہے جس سے آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور آپ خوف کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ توڑ دیں گے یا توڑنے والے ہیں فم بز الی ہم تو میرے پیغمبر تو پھینک دے وہ معدہ ان کی طرف اللہ سوا ان واضح طور پر نیلوی صاحب نے مانا کیا مساوات کو ملحوظ رکھ کر مطلب کیا اس طرح آپ معاہدہ واپس کر دیں کہ مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اب ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں اور انہیں بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان مسلمان نے ہمارا معاہدہ واپس کر دیا ہے یہ ہے علا ثواً علم میں برابر ہو جاؤ ان اللہ الخائنین کیونکہ اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا آپ نے بھی معاہدہ توڑنا ہے تو دھوکے سے نہیں توڑنا بلکہ واضح طور پہ توڑنا ہے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ مسلمانوں نے اپنا معاہدہ واپس کر دیے ولا یا سبن الزین کفر اور نہ سمجھے کافر لوگ سابقو کہ وہ بھاگ نکلیں گے ان لا یو جزون بے شک وہ آجز نہیں کر سکتے اللہ سے بھاگ نہیں سکتے وائد الحم مستطاطوں تیسرا قانون ہے جی قانون سالث اور تیار کرو لہم ان کافروں کے مقابلے میں مستطا تم جو کچھ تم جمع کر سکو من قوت قوت سے قوت سے مراد کیا ہے جی جنگی سامان جنگی ساز و سامان تدبیریں و من رباط الخیل اور گھوڑے پالنے سے جنگ کے لیے گھوڑے پالنے آج کل ٹینکیں توپے ہیں جہاز ہیں یہ جنگی سامان ہے اس زمانے میں وہ جنگی سامان تھے گھوڑے مجاہدوں کے لیے وہ استبل تھے اور بیت المال میں پالے جاتے تھے تو جتنی قوت ہے جمع کرو تلواریں ہیں تیر ہیں ڈھالیں ہیں گھوڑے ہیں ترحبونا بھی عدو اللہ دھاک بٹھا دو ترہبنا دھاک بٹھا دو اس قوت کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر و اور اپنے دشمنوں پر مشرق ہیں کافر ہیں اس اصلہ کے ذریعے دھاک بٹھا دو و آخرینم اور کچھ اور دشمنوں پر جو ان مشرقوں کے علاوہ ہوم المنافقون اول یہود او اہل فارس رومی فارس کے لوگ ان پر بھی دھاک بیٹھ جائے وہ جو من آخرین ہیں نا لاتالمون تم انہیں نہیں جانتے ہو اللہ ہو اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں تو تمہارا جنگی ساز و سامان اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے تمہارا روب بیٹھ جائے دشمنوں پر وماتن فکون شعین فی صبی للہ ترغیب الانفاق ظاہر بات ہے جنگی سامان اسلحہ تب خریدا جائے گا جب پیسہ ہوگا لوگ پیسہ خرچ کریں گے انفاق فی سبیل اللہ ہوگا تو جہاد کے لیے ساز و سامان خریدا جائے گا اور جو بھی تم خرچ کرو گے من منشین کوئی چیز اللہ کی راہ میں یو اف تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی بین جناسلم چوتھا قانون ہے جی اور اگر وہ جنہو ہو جھکیں میں سلو کے لیے یعنی کفار اور مشرقین ہتھیار پھینک دیں سلو کرنا چاہیں فج نہ لہا تو آپ بھی اس سلو کے لیے مائل ہو جائیں اگر مسلح حت سمجھیں عمر وجوب کے لیے نہیں ہے جی عباہت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جھکیں ہوں اگر مسئلہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی مائل ہو جائیں ب توکل اللہ اس سلو میں اگر ان کے دل میں کوئی خباست ہے تمہیں نقصان پہنچا نہیں کی اللہ پہ بھروسہ رکھ ان سب علی جملہ لیے کہ وہ اس لیے کہ وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور وہی ہے ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھائی یریدو یخدو کا آگے خود یہ چیز آ اگر وہ چاہیں گے کہ تجھے دھوکہ دے یعنی سلو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ تم تیاری سے بے پرواہ ہو جاؤ تم کہو اب تو سلو ہو گئی ہے اب کیا ضرورت ہے اتنے مال سامان جمع کرنے کی اگر وہ چاہیں گے کہ تجھے دھوکہ دیں تو میرے پیغمبر پر کوئی پرواہ نہ کرو فائن نہ حسبہ کلّہ ہو بے شک اللہ تجھے کافی ہے واہ و اللہز کا وہی اللہ نا جس نے تجھے قوت عطا کی بے ہی اپنی غیبی مدد سے یعنی ملائکہ کا وہ اور اس نے تجھے قوت دی سات مومنوں کے یعنی ظاہری مدد سے بے غیبی مدد فرشتوں کے ذریعے بب المومنین ظاہری طور پر مومنوں کی جان ساروں کی ایک جماعت تجھے دے دی و بین کلو اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان وہی اللہ تری مدد کرے گا وہی اللہ تیری مدد کرے گا جس نے الفٹ ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان مدینے کے دو قبیلے تھے جی اوس اور خزرج بڑے قبیلے تھے ان کے مابین ایک سو بیس سال سے مخالفت چلی آ رہی تھی ایک سو بیس سال سے جنگیں ہوتی لڑائیاں ہوتی دشمنیاں ہوتی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے تو اللہ نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان وہ ساری لڑائی ختم کر کے محبت کی فضائیں پیدا کر دی اس کی طرف اشارہ ہو رہا الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان لو فختہ ماحل عرض جمی میرے پیغمبر اگر آپ خرچ کرتے نا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا ان کے مابین الفٹ ڈالنے کے لیے ان کے درمیان سلو کروانے کے لیے اگر آپ ساری زمین کا خزانہ خرچ کر دیتے نا ماں الفط تبین کلو آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے ولا کن اللہ اللہ فبینہم لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان کے درمیان انََََََََََ عزیز حکیم جملہ تعلی لیا ہے اس لیے کہ وہ غالب ہے حکمت والا ہے جو اللہ ایسا قادر ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان جو اتنے بڑے دشمن ہیں کہ ساری کائنات کا خزانہ خرچ ہو جائے تو سلو نہ ہو اور اللہ ان کے درمیان الفت ڈال سکتا ہے نا وہ تجھے بھی مشرقین کے فریب سے بچا سکتا ہے اگر یہ دھوکہ دینا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں یا ایو نبی اے میرے نبی حسب اللہ کافی ہے تجھ کو اللہ بمن اتباء کا اور ان کو بھی جو تیرے پیروکار ہیں مومن من کا عطف ہے حسبوں کا کاف ضمیر پر یعنی تجھے بھی اللہ کافی ہے اور تیرے جو پیروکار ہیں نا مومن ان کو بھی اللہ کافی ہے یہ لکھا جی رول مانی نے بیر محیط نے تفسیر کبیر نے کہ من کا عطف کاف ضمیر پر ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں پہلی جلد میں اس پر تفصیلی گفتگو کی کہ من کا عطف کاف ضمیر پر ہے معنی یہ ہے تجھے بھی اللہ کافی ہے اور جو تیرے پیروکار مومن ہیں ان کو بھی اللہ کافی ہے اور کچھ لوگوں نے اس کا اطف کیا ہے اللہ پر مانا یوں کیا ہے کافی ہے تجھ کو اللہ اور کافی ہے تجھ کو وہ مومن جو تیرے پیروکار ہیں اگر یہ مان لے مانا تو پھر ہوگا زہری طور پر ماتا تل اسباب زہری طور پر ماتا تل اسباب مومن بھی تیرے لیے کافی ہیں یا ایوہن النبیو یہ پانچواں قانون ہے جی قانون خامس اے میرے نبی حرز المؤمنین علم و منی نا الل شوق دلا رغبت دلا مومنوں کو الل کتال لڑائی پر یعنی انہیں شوق دلا انہیں رغبت دلا انہیں تیار کر یکن کو میرا وعدہ ہے کہ اگر ہوں گے تم میں سے بیس آدمی صابرون صبر کرنے والے ثابت قدم رہنے والے یغلبو وہ غالب آئیں گے دو سو پر وہ یقین کو میتون اور اگر ہوں گے تم میں سے سو آدمی یغلب الفن من الزینہ کا فرو وہ غالب آئیں گے ایک ہزار کافروں پر دس گنا لشکر کے مقابلے میں وہ غالب آئیں گے کیوں بے ان کو یف کا اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے الان اب خفف اللہ کم اللہ نے تم سے بوجھ حلقہ کر دیا ہے خفف بوجھ حلقہ کر دیا وہالمانہ فی کم ظافن اور اللہ نے معلوم کیا تم میں ظافن کمزوری سستی اب کیا ہے وہی یقم کمتن پس اگر ہو تم میں سے سو آدمی ثابرتن ثابت قدم رہنے والے یغلبو میتعین تو وہ غالب آئیں گے دو سو پر وہ یقومن کم الفن اور اگر ہو تم میں سے ہزار یغلبو الفعین تو وہ غالب آئیں گے دو ہزار پر بے عزن اللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر کرنے والوں کے سات ہیں کچھ لوگوں نے اس کو ناسخ منسوخ کی بحث کی ہے یہاں پہلے کیا تھا ایک ہزار ایک سو ایک ہزار اب کیا ہے ایک ہزار دو ہزار یعنی دو پہلے دس گنا تو الان خفف کم اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دی حضرت صاحب کہتے ہیں ہر رز یہ منسوخ نہیں ہو سکتا کیوں ترغیب الجہاد ہے ترغیب الجہاد بالاتفاق اتفاق منسوخ نہیں ہے کم من منکم یہ خبر ہے خبر میں نسخ نہیں ہوتا نسخ تو آکام میں ہوتا ہے حضرت صاحب کیا میں نے کرتی حضرت صاحب کہتے ہیں پہلے شروع میں بیس مسلمانوں پر دو سو کافروں سے جنگ کرنا فرض تھا بیس مسلمان ہو نا اور سامنے دو سو کافروں. تو بیس مسلمانوں پر وہ جنگ کیا ہو گئی فرض ہو گئی اس آیس سے فرضیت منسوخ ہو گئی اب کہا ہزار ہوں گے تو وہ دو ہزار کے مقابلے میں ان پر جہاد کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا تو فرضیت منسوخ ہوئی حضرت ابن عباس کا ایک کال بھی رول مانی نے نقل کیا جو اس کی تائید کرتا ہے ماکان علبی چھٹا قانون جی نہیں ہے کسی نبی کے لیے این یقون الہو اسرا کہ ہوں اس کے لیے قیدی اس کے ہاتھ میں قیدی آئے حتی فلرز یہاں تک کہ خوب خون ریزی کرے زمین میں فدیہ لے کے چھوڑ دینا نہیں نبی کا کام یہ ہے کہ قیدی ہاتھ میں آئیں تو ان کی گردنیں قلم کر دی جائیں تری دون دنیا تم چاہتے ہو دنیا کا سامان یعنی فدیہ اور اللہ چاہتا ہے آخرت واللہ اللہ عزیز الحکیم اللہ غالب ہے حکمت والے بدر میں ستر کافر قیدی بن گئے تھے جی ان میں نبی پاک کے چچا عباس بھی ہیں ان میں آپ کے داماد ابوالآس بھی ہیں اپنے لوگ ہی قیدی تھے حضرت عباس کی جو مشقیں باندھی گئی ہاتھ ان کے باندھے گئے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ ساری رات کراتے کراتے رہے نبی پاک کو بھی نیند نہیں آئی چچا ہے نا تو یہ میں جتنے آباپ آب اس میری بات کو سن رہے ہیں جتنے علماء سن رہے ہیں جتنے طلبہ سن رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے اور علماء سے دور تفسیر پڑھا ہوگا علماء اس عید کی جو تفسیر کرتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگی وہ میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں عام مفصرین کی آج کے علما بھی یہی بیان کرتے رہتے ہیں آپ نے مشورہ کیا کہ ستر جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ڈھیر سارے صحابہ کا مشرہ یہ تھا اپنے رشتے دار ہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے فائدہ یہ ہوگا اس فدیہ سے سامان جنگ خریدیں گے مضبوط ہوں گے قوت بنے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی اللہ ایمان کی توفیق کو دے دے حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں انہوں نے جو کرتوت کی ہیں ان کے ہاتھ اگر ہم لگ جاتے تو یہ ہمیں کبھی معاف نہ کرتے لہٰذا جس صحابی کا جو رشتے دار قیدی ہے اس کے حوالے کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس کی گردن قلم کر دی آپ نے یہ مشرہ تسلیم نہیں کیا حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صاحبہ والا مشرہ آپ نے مان لی اس پر آپ کو یہ تنبیہ کی گئی کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ قیدی بنے وہ فدیہ لے کے چھوڑ دے اسے تو چاہیے تھا کہ خور ریزی کرتا تری دونا عرض دنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو وہ فدیا اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے آگے کیا کہا لو لا کتاب من اللہ صابا کا اگر نہ ہوتی ایک لکھت حکم حکم اللہ کی طرف سے جو گزر چکا فی لوہے محفوظ جو اللہ نے لوہ محفوظ میں لکھ دیا تھا کیا کہ بیان کرنے سے پہلے بتانے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دیں گے یہ اللہ نے لوائے محفوظ میں لکھ دیا تھا اگر یہ بات نہ ہوتی نا تو یہ کام جو تم نے کیا تھا نا اس کے بدلے تمہیں میں بڑا سخت عذاب دے دیتا لیکن یہ لکھت ہو چکی تھی کہ آگاہ کرنے سے پہلے کسی سے مواخذہ نہیں ہوگا یا یہ حکم گزر چکا تھا کہ تمہارے لیے غنیمتیں کیا ہیں حلال ہیں یا یہ حکم گزر چکا تھا کہ اہل بدر میں سے ہم نے کسی کو عذاب نہیں دینا یہ باتیں اگر نہ ہوتیں یہ حکم اگر نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا تھا لیا تھا اس پر تمہیں عذاب عظیم پہنچ کہ یہ تنبیہ فدیہ لینے پہ ہوئی کہ تم نے فدیہ کیوں لیا چھوڑا کیوں قیدیوں کو تمہیں قیدی چھوڑنے نہیں چاہیے تھے لیکن اب جو میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں. علماء اور طلبہ اس کو غور سے سنیں سورت محمد اس کی آیت نمبر چار اس میں اللہ اپنے نبی کو یہ اختیار دے چکے ہیں فما من بادو و اما فدا اور وہ یہ اس سے پہلے اتری ہے آپ احسان کر کے کسی کو ویسے چھوڑ دیں آپ کی مرضی اما فدا ان یا کسی کو آپ فدیہ لے کے چھوڑ دیں آپ کی مرضی یہ تو اللہ میرے نبی کو اختیار دے چکے پھر اگر نبی پاک نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا ہے، اس پہ تنبیہ کیوں یہ بات صحیح نہیں ہے. تنبیہ اس بات پہ ہے کہ تم نے قیدی بنائے کیوں اس بات پہ تنبیہ ہے تمہیں تو میدان جنگ ہی میں ان کی گردنے کلم کر دینی چاہیے تھی تم نے ان کو قیدی بنایا کیوں اس پر تمبی اگر عوام کو علما کو طلباء کو میری یہ بات پسند آئی ہے صورت محمد کی اس آیت کے تناظر میں تو وہ کمنٹ میں اس کو ذکر کریں اب مانا یہ ہوگا کسی نبی کو لائق نہیں کہ وہ قیدی بناتا پھرے یہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے حتہ یوس خف اللہ ان کو تو میدان جنگ ہی میں صفایا کر دینا چاہیے تھا ایک بات جو میرے دل میں اکثر کھٹکتی تھی آج اللہ نے میرا شرع صدر کیا ہے صورت عال عمران میں ہم نے پڑھا صحابہ کے بارے میں بالکل یہی لفظ آیا اوت کے میدان میں جنہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا درہ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں تم میں کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے تو وہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اللہ نے صحابہ اور دنیا یہ لفظ تو اللہ نے نبی پاک کے بارے میں بول دیے ماکان ال نبی یہ نبی پاک کا ذکر ہے اور آگے اللہ کہتے ہیں تریدون آرزا دنیا اللہ نے نبی پاک کے متعلق اور سارے صحابہ کے متعلق یہ جملہ بول دیا ہے تم چاہتے ہو دنیا کا سامان یعنی فدیہ فکلو مما غنیم اب کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے حلال طیب صحابہ پریشان ہو گئے نا بھئی فدیہ جو آیا ہے اس پہ تنبیہ ہو گئی ہے تو فرمایا نہیں اب کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں ملا حلال تیے وط اللہ اللہ سے ڈرو آئندہ ایسا کام نہیں کرنا بےشاء اللہ بخشنے والے مہربان ہیں یا یو اَََ نبی یو ساتواں قانون ہے جی اے میرے نبی کہہ دے ان لوگوں کو جو تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں وہی ستر قیدی جن قیدیوں نے کچھ اسلام کا اظہار کیا تھا بوقت قید اے کچھ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں فرمایا ان قیدیوں کو اللہ فی قلوبکم رن اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں خیرن کوئی بھلائی یہاں خیرن سے مراد ہے جی انابت انابت یو خیرن دوسرے خیرن سے مراد ہے جی مال اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی انابت نیکی محسوس کرے گا نا یوں خیرن تو اللہ تمہیں دے گا بہتر اس چیز سے او جو اب تم سے لی جا رہی ہے بطور فدیہ جو مال تم سے لیا جا رہا ہے نا اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا بغفر اللہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا اللہ بخشنے والے مہربان ہے وہ یرییدان تک اور اگر وہ ارادہ کریں گے تجھ سے خیانت کا یہ جو فدیہ دینے والے کافر تھے انہوں نے عید کیا تھا کہ ہم آئندہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے انہوں نے یہ عید کیا تھا تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اگر یہ چاہیں گے تجھ سے دغا بازی کرنی اپنے عید میں تو کیا بڑی بات ہے فقد خان اللہ من قابلو یہ اللہ سے دگا بازی کر چکے ہیں من قبل و اس سے پہلے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا السطو بے رب کالو بلا تو میرے ساتھ بھی تو عید کیا تھا اس کی پاسداری کیا انہوں نے تو تیرے ساتھ عید کر کے پاسداری نہیں کریں گے تو چھوڑ کوئی بات نہیں ام کانا من ہوم اے ام کانا کم علیہم پھر اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا واللہ اللہ عل منحکیم انَََََ الزینہ آخر میں ترغیب ال حجرت والجہاد بشارت للمومنی انَ الزینہ آ بے شک جو لوگ ایمان لائے وہ اور جنہوں نے ہجرت کی وجہدو بے اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے فی صبی اللہ اللہ کی راہ میں یہ مہاجر ہو گئے جی مکے سے آنے والے لوگ و لذیہ آو اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا ان مہاجروں کو و اور مدد کی یہ مدینے کے انصار ہو گئے جی مدینے کے انصار ہو, جی ہو اولاق ہوں اولیاء باز یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں کچھ لوگوں نے یہاں ولایت سے مراد وراثت لی ہے جی کہ یہ انس... نبی پاک نے جو مواخات کرائی تھی نا ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تو ان میں وراثت بھی چلتی تھی کچھ لوگوں نے اس سے وراثت مراد لی وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی آخری آیت کے ساتھ وہ اول الر ارحام باز ہوم بے اللہ نے وراثت صرف رشتے داروں میں قائم کر دی تو یہ منسوخ ہے حضرت صاحب کیونکہ نسخ قرآن کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ولایت سے مراد تعاون ہے نصرت ہے دینی برادری ہے ان کی جنگ ان کی سلو سب ایک ہے و لذی من اور جو لوگ مان لائے و لم اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہجرت اس وقت فرض تھی جی مالک امن ولاۃمن شعین نہیں ہے تمہارے لیے ان کی رفاقت سے کوئی کام کوئی غرض یو حاجر یہاں تک کہ وہ کیا کریں ہجرت کریں جب تک وہ ہجرت نہیں نہ کرتے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں سرکو کم فدین اور اگر وہ تم سے مدد مانگے کون وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگر تم سے مدد مانگے فدین دین کے معاملے میں فعالی کمنسرو تو تم پر لازم ہے مدد کرنا اللہ علاقوم مگر اس قوم کے خلاف مدد نہیں کرنی کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان میساکن کوئی عہد ہے جس کافر قبیلے کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے نا اگر وہ ان کے خلاف تم سے مدد مانگتے ہیں نا تو پھر مدد نہیں کرنی وَلا و تعملون ملونہ بصیر اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں و اللہ زینہ کافر اور جن لوگوں نے کفر کیا بعض ہم اولیا او بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تو یہاں سے کوئی وراثت تو نہیں نا میں ہو سکتا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں اللہ تفالو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے کیا مومنوں کی مدد کرنا یا مومن مومن کا دوست ہو کافر سے دوستی نہ کریں اگر تم یہ نہیں کرو گے یا ایمان کے بعد ہجرت نہیں کرو گے کوئی سمانہ کر لے اگر تم یہ نہیں کرو گے تکن فتنتن تو ہوگا زمین میں فتنہ یعنی شرک ترقی کرے گا وہ فساد اور ہوگا زمین میں فساد کبیر بہت بڑا ولزینہ آمن اور جو لوگ ایمان لائے وہ اور جنہوں نے ہجرت کی و جاہدوفی سبی للہ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ولزینہ آؤ آو اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا وہ نہ اور مدد کی الائے کام علمن حقہ یہی لوگ ہیں پکے سچے مومن لہم مغفرتن ان کے لیے بخش ہی بخشش ہے ورزقن کریم اور ان کے لیے روزی ہے عزت والی و لذینہ من منو اور جو لوگ ایمان لائے من بعدو اس کے بعد ہجرت اولہ کے بعد ہجرت اولہ کب تک تھی جی سلو ہدے سے پہلے ہجرت اولہ ہے سلو کے بعد ہجرت ثانیہ جی یا بعدو ہجرت نبویہ کے بعد نبی پاک کی ہجرت کے بعد وہ ایمان لائے وہ ہاجرو اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی وجہ اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر کافروں سے باؤلائے کا مین وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں سلو اور جنگ میں تم ہی میں سے ہیں سلو اور جنگ میں باول الرحام بعض اولا بے اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ اللہ کے حکم میں جب مواخات ہوئی نا جی تو ہر مہاجر انصاری کا انصاری مہاجر کا وارث ہوتا تھا کیوں ان مہاجرین کے رشتہ دار تو مکے میں تھے اور وہ کافر تھے اور وہ وارث نہیں بن سکتے تھے یا مسلمان تھے تو اختلاف دارین کی وجہ سے بھی وہ وارث نہیں بن سکتے تو وراثت مہاجر انصار کے درمیان چلتی جب وہ بھی ہجرت کر کے آ گئے تو اب انصار مہاجر ان کی وراثت ختم ہو گئی اب رشتہ داروں کے درمیان وراثت جاری ہو گئی ان اللہ بک الشعین علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں یہ جو آخری دو ایتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں تقریباً تمام صحابہ آ گئے جو شروع میں ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا جنہوں نے مدد کی ٹھکانہ دیا جو بعد میں ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا سب کے ساتھ اللہ نے الاے کا من اور ان کے بارے میں کہا لہو مغفرتن ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے ورز قریب اور عزت کی روزی ہے ان کے لیے صورت حدید کی آیت نمبر دس میں اللہ نے جب صحابہ کو دو گروہوں میں تقسیم کیا فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے پہلوں کا مقام زیادہ ہے یہ قرآن نے کہا لیکن آخر میں کہا وہ کلن ود اللہ الحسن فتمکہ مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا فتح مکہ کے دن ابو سفیان ایمان لائے ہند ایمان لائیں اکرما ایمان لائے بہت سارے مسلمان ایمان لائے جنہیں یہ طلاقہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجبوری کا ایمان تھا میں کہتا ہوں مجبوری کا تھا یا غیر مجبوری کا تھا اسے آپ چھوڑیں صورت حدیث کی آیت نمبر دس کہتی ہے کہ پہلے مومن یا بعد میں ایمان لائیں پہلے مار خرچ کریں یا بعد میں مال خرچ کریں کلن واد اللہ الحسنہ سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لی تو جب ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لی اور یہاں اللہ نے فرمایا لہوم مغفرت کوئی غلطی کوئی خطا ہو جائے تو میں نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جنت کا وعدہ کیا ایمان کا ذکر کیا تو فرمایا اولا کا حم المومن حکا پکے اور سچے کیا ہیں مومن میں نے کل بھی کہا تھا میں آج پھر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں یا نہیں ہیں پہلے اس بات کا فیصلہ اہل تشیع جو کوئی اہل تشیع میں سے ساتھی میری اس گفتگو کو سن رہا ہے وہ کوئی کومنٹ نہ کریں میری اس بات پر وہ میرے مخاطب نہیں وہ میرے مخاطب نہیں ان سے میں مخاطب ہی نہیں ان سے میں بات نہیں کر رہا ہوں جن لوگوں کے تیروں سے سیدنا صدیق اکبر جیسا آدمی اور سیدنا فاروق اعظم جیسا آدمی اور سید عثمان جیسا شخص جو شروع میں ایمان لائے اور آج تک روزہ رسول میں میرے نبی کے ساتھ ہیں جن کے نشتر سے وہ لوگ نہیں بچے وہ اگر معاویہ پہ تان کریں تو کون سی بڑی بات وہ ہمارے مخاطب نہیں حضرت عائشہ آپ کے قلم اور زبان سے محفوظ نہیں امہات المومنین محفوظ نہیں صحابہ میں نبی پاک کے سسر نبی پاک کے داماد وہ آپ کی نشتر سے محفوظ نہیں تو معاویہ کے متعلق اگر آپ بس زبانی کریں تو یہ کون سی بڑی بات ہے معاویہ تو بعد کا آدمی ہے آپ ہمارے مخاطب نہیں ہمارے مخاطب ہیں وہ لوگ جو اہل سنت بن کے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے تقیے کے پردے میں چھپ کے حضرت معاویہ ان کے ساتھی امر بن العاص ان لوگوں کے متعلق بکواس کرتے ہیں اور کتابیں اٹھا اٹھا کے جن کتابوں کا نہ سر نہ پیر اٹھا اٹھا کے وہ پیش کرتے رہتے فلاں نے یہ لکھا ہے دلائل النبوعہ میں یہ لکھا ہوا ہے بیکی میں یہ لکھا ہوا ہے یہ روایت ہے یہ حدیث ہے یہ تاریخ کی بات ہے ہمارے مخاطب وہ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم رجال کی بات پیش کرتے فلاں مرد نے یہ فلاں بند نے یہ لکھا فلاں امام نے یہ لکھا میں ملا علی قاری کا ایک کال پیش کرنے ہوں جو تمہارے سارے اس بیت انکبوت جو تم نے مکڑی کا ایک گھر بنایا ہے مختلف کتابوں سے حوالے دے کے میرا ایک حوالہ ان شاء اللہ اس سارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گا ملا علی نے الموضوعات القبرہ میں لکھا ہے کہ وہ تمام حدیثیں موضوع ہیں سنو اور کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو جس طرح گفتگو کرتے ہو اور کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھاتے ہو سنو ملا علی نے الموضوعات القبرہ میں لکھا وہ تمام حدیث موضوع ہیں جن میں معاویہ کی برائی عمر ابن الاس کی برائی بنو امیہ کی برائی ہو. چلو ملا علی کاری نے تمہارے سارے ڈھانچے کو گرا کے رکھ دیا ہے جتنی روایتیں تم پیش کرتے ہو ملا علی کاری کہتا ہے کہ وہ ساری حدیثیں کیا ہیں موضوع ہیں من گھڑت ہیں کوئی حدیث بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی ہے کل میں نے کہا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلو کر کے تمہارے سارے ڈھانچے کو گرایا اگر معاویہ ظالم ہوتے باغی ہوتے غلط کار ہوتے تو حضرت علی کا بیٹا بلکہ حضرت علی کے دونوں بیٹے وہ معاویہ کے ساتھ سلو نہ کرتے بیت نہ کرتے آج میں ایک قدم آگے بڑھ کے اور بات کہنے لگاؤں تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہو البدایہ ون نہایا پیش کرتے ہو کامل پیش کرتے ہو تو آؤ البدایہ و نہایا کی آٹھویں جلد اٹھاؤ یہ روایتیں کیوں نہیں سناتے ہو لوگوں کو وہ روایتیں سناتے ہو جس میں معاویہ کی برائی ہوتی ہو تنقیس ہوتی ہو یہ روایت کیوں نہیں سناتے ہو سناؤ یہ روایت تم میں جرت ہے تو البدایہ و نہایا نے آٹھویں جلد میں اس کو نقل کیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی ہر سال حضرت معاویہ کی خدمت میں دمشق جاتے تھے اور وہ ان کو وظائف دیتے تھے دس دس لاکھ تین تین لاکھ عے دیتے تھے اور یہ دونوں بھائی ان سے وضائف وصول کرتے تھے سوال میرا یہ ہے اگر معاویہ کی حکومت ظالمانہ تھی غاس تھی تو ان سے وظیفے لینے والوں کی پوزیشن واضح کرو ان سے وظیفے کیوں لیے گئے یہ البدایہ و نہایا میں لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر حضرت علی کے بھتیجے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انو ان کے چچہ زاد بھائی ہیں اور پھر دا بہنوئی بھی ہیں حضرت زینب کے خامد ہیں یزید کے سسر ہیں اور حضرت زینب کے خامند ہیں ان کے بارے میں روایات میں یہ موجود نہیں ہے کہ یہ حضرت معاویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو خبر ملی کہ اللہ نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے تو حضرت معاویہ کے کہنے پر حضرت معاویہ کے کہنے پر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنے اس بیٹے کا نام معاویہ رکھا انہوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھے نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ابو معاویہ ان کی کنیت ہے اگر معاویہ اتنے برے تھے تو خاندان علی کے یہ افراد اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پر کیوں رکھ رہے ہیں پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے وظائب وصول کرتے ہیں یہ البدایہ و میں تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کسی میں ضرورت ہے اسے توڑے پھر میں کہہ رہا ہوں میرے مخاطب صرف وہی سنی ہیں جنہوں نے تقیے کا لبادہ اڑا اور آج اہل سنت کو خراب کر رہے ہیں کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھاتے ہیں میری دو باتوں کو کوئی رد کرے حضرت حسن حضرت حسین نے سلو کیوں کی بیعت کیوں کی وظیف معاویہ کی حکومت میں کیوں وصول کیے اتیہ کیوں وصول کیے یہ عطیوں کا وصول کرنا وظیفوں کا وصول کرنا بیت کا کرنا حکومت اور خلافت ان کے سپرد کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی کے یہ دونوں بیٹے معاویہ کو حق اور سچ مانتے تھے آگے چلیں گے انشاءاللہ اگر کوئی ایسا سنی جو اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے جیسے مرزا محمد علی انجینئر اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے یہ نفرت پھیلاتے ہیں حضرت معاویہ کے متعلق اور کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھاتے ہیں اگر وہ آگے چلے تو ہم بھی انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ اللہ توبہ جی پہلے اس کا نامی ربت جی سورت توبہ کا نامی ربت میدان جنگ میں فتح ہو جائے تو انفال اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرو اور اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں مانوی ربت بڑا آسان ربط ہے جی چونکہ دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے نا جی ان کے درمیان میں بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی صورت انفال میں قوانین جنگ بیان ہوئے نیز اجمالن اعلان جنگ کیا گیا اب توبہ میں اعلان جنگ کا اعادہ کیا جائے گا اور تفصیل سے بتایا جائے گا کہ جہاد کن لوگوں سے کرنا ہے سمجھ آ جی اب آپ سے کوئی پوچھے توبا کا مضمون کیا ہے تو آپ کہیں گے انفال میں اعلان جنگ اجمالن اور توبہ میں اعلان جنگ تفصیلن بس یہ آسان ذہن میں رکھے تفصیلن کا کیا مطلب یعنی یہ بھی بتایا جائے گا کہ کن کن لوگوں سے جہاد کرنا ہے خلاصہ لکھیں جی مضامین کے اعتبار سے سورت کے دو حصے ہیں جی پہلا حصہ ابتدا سے لے کے آیت نمبر سینتیس تک دوسرا حصہ وہاں سے لے کے آیت نمبر بائیس تک آیت نمبر ایک سو بائیس تک آیت نمبر ایک سو بائیس تک اس کے بعد صرف آخری رکو رہ گیا جی پہلے حصے کے مضمون لکھیے جی بد کرنے والے مشرقین سے اعلان برات اور اعلان جنگ بدعدی کرنے والے مشرقین سے اعلان برات اور اعلان جنگ چار موان جہاد کا جواب رکاوٹ زینوں میں شکال پیدا ہوتا ہے ان سے کیسے جنگ کریں ان سے تو جنگ نہ کرنے کا ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے ان سے کیسے جنگ کریں چچا ہے ماموں ہے بھتیجا ہے بھانجا ہے ان سے کیسے جنگ کریں بیت اللہ بناتے ہیں حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں موانح جہاد جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے ان کے اللہ جواب دیں گے چار موانے جہاد کا جواب مشرقین سے قتال کی چھ وجوہات یہ پہلے حصے کا مضمون ہو گیا جی دوسرے حصے میں صحابہ کی تین اور منافقوں کے چار طبقوں کا ذکر منافقین کے تین منافقین کے چار اور صحابہ کے تین طبقات کا بڑا تفصیل سے ذکر ہوگا جی اس میں منافقوں پر زجریں بھی ہوں گی مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہوں گی ترغیب لکتال بھی ہوگا رہ گیا اب آخری رکو جی آخری رکوع میں مضامین صورت کا اعادہ ہوگا جی اللہ سارے مضامین کا اعادہ کریں صورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تمام آیات اور تمام صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ توفیقی ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صورتوں کی یہ ترتیب دی ہے یہ کسی صحابی نے نہیں دی اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفعال کے بعد توبہ رکھوائی تو آپ نے اس میں بسم اللہ نہیں لکھوائی اس کے شروع میں بسم اللہ کا نہ لکھنا حکم الہی کی بنا پہ تھا صحابہ نے اس کا اتباع کیا جی حضرت محمد ابن علی المعروف بھی انفیہ اور سفیان ابن اوینا ان کا ایک غور رول معنی نے نقل کیا کہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اس لیے کہ توبہ کتال کا حکم لے کر آئیے اور بسم اللہ تو امان ہے بسم اللہ امان ہے اور توبہ کتال کا حکم لے کے ہے برات کا حکم لے کے آئیے تبی نے تفسیر کرتبی نے لکھا کہ مشرقین عرب اپنے معیدوں کو جب منسوخ کرتے تھے تو اس کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لکھتے تھے باقی کوئی بات لکھتے تو بے اس میں لکھتے لیکن جب مویدوں کو منسوخ کرتے تو بسم اللہ تحریر نہیں کرتے تھے تو مزاق عرب کی رعایت رکھتے ہوئے اس صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ نہیں لکھی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب پڑھ کے سنایا اس صورت کو تو انہوں نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تھی جی من اللہ و رسولی حصہ اول سورت حاضی براتن یہ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کن کو الازین آہت تم من المشرقین جن مشرقوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا مراد قریش ہیں معاہدہ ہوا تھا قریش اور مسلمانوں کے درمیان پھر جو چھوٹے قبیلے تھے وہ ان کے حلیف بنتے چلے گئے بنو و خزا یہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے باوجود اس کے جو مشرق تھے اور بنو بکر جو تھے وہ مشرقین کی حلیف ہو گئے چھوٹے قبیلے بڑوں کی پناہ لیتے ہیں نا بنو خزا مسلمانوں کے جھنڈے تلے آ گئے اور بنو بکر قریش کے جھنڈے کے نیچے آ گئے بنو بکر جو تھے یہ بنو خزا کے مخالف تھے دونوں آپس میں دشمن ہیں ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا بنو بکر نے بنو خدا پہ حملہ کر دی حالانکہ وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے اس معاہدے کے تحت قریش نے ان کی مدد کی بنو بکر کی بنو خزا حال دوہائی مچاتے مدینے آ گئے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے ہم پہ حملہ کیا ہے پھر قریشیوں نے مدد کی ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے جی یہ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقوں کی کے لیے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے کیا کہنا ہے فصیح فل عرضے چلو فروزمین میں اربا تاشر چار مہینے شوال میں یہ اتری ہے صورت شوال میں ذکات ذلاج محرم چلو پھر زمین میں چار مہینے والم ہو اور جان لو بے شک تم اللہ کو تھکانے والے نہیں ہو اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے وزانۂب رسولی اور اعلان عام ہے اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے الناس تمام لوگوں میں یومل حج الکبر حج اکبر کے دن حج اکبر کے دن عرفات میں اعلان عام کر دو مشرق مغرب شمال جنوب سے آئے ہوئے لوگ اس اعلان کو سن لیں اس سال جو حج کیا گیا اس کے امیر تھے سید نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا تھا امیر حج بنایا سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آنو لیکن یہ معاہدہ عہد کو توڑنے کا کہ تمہارا ہمارا کوئی عہد نہیں یہ معاہدہ پڑھ کے سنایا حضرت سید علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی آنو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حکمران ہوتا تھا یا امیر ہوتا تھا معاہدہ کے توڑنے کا اعلان <کس> یا کوئی اعلان اس کا قریبی رشتے دار کیا کرتا تھا جو اس کا رشتے دار ہوتا برادری تعلق ہوتا تو حضرت علی آپ کے چچا زاد بھی ہیں آپ کے داماد بھی ہیں تو اعلان کے لیے انہیں منتخب کیا گیا کیا اعلان کرنا ہے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ <کس> جو حج جمعے کے دن ہو وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ لوگوں عرفات کا دن جمعے کو آ جائے نا تو یہ حج اکبر ہوتا ہے یہ جاہلانہ خیال ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہر حج حج اکبر ہوتا ہے کیوں عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر عمرے کو حج اصغر عمرے کے مقابلے میں یہ جو حج ہے ہر حج حج اکبر ہے کیا اعلان کرنا ہے ان اللہ بریوں من المشرقین بے شک اللہ بری ہے مشرقوں سے رسول ہُو بری اور اس کا رسول بھی بری ہے کوئی تعلق نہیں ہے فَإِن تب پھر اگر تم توبہ کر لو یہ من مشرقین کون سے مشرقین ہیں جی بد عہد نقز عہد کے مرتکب جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وَإِن طول تم اور اگر تم منہ مو موڑو گے اعراض کرو گے شرک پہ پختہ رہو گے فالم تو جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور خبری سنا کافروں کو عذاب علیم کی اللہ آحت تم من المشرقین مگر جن مشرقوں سے تم نے معاہدہ کیا سمین کسو کم پھر انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تمہارا نقصان نہیں کیا وظاہر علیہ کم احدہ اور تمہارے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی فاطم الم اہدا تو پورا کرو ان کی طرف ان کے احد کو الا مدتہم ہم ان کی مدت تک اگرچہ چار مہینے سے زیادہ ہو یہ کون ہے جی یہ ہیں جی بنو کنانا اور بنو زمرا یہ دو قبیلے ہیں جی بنو کنانا اور بنو زمرا یہ تھے مشرق ان سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا کوئی نقصان نہیں کیا مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تو فرمایا جتنی مدت کے لیے تم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے وہ ساری مدت تم کیا کرو پوری کرو ان ان کے لیے چار مہینے کی شرط کوئی نہیں ان اللہ یحب المطقین بے شک اللہ محبت کرتے ہیں احتیاط کرنے والے لوگوں سے شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا جی یعنی جو معدوں کو نہیں توڑتے عید کو پورا کرنے والے لوگ ہیں اللہ بھی انہی سے محبت کرتے فیض انصل خل اشر الحرم پھر جب گزر جائیں چار مہینے ذیق ذوالج محرم محرم گزر جائے نا فخ تو تو قتل کرو مشرقوں کو مار دو انہیں سو بجت جہاں بھی ان کو تم پاؤ فی ہلن او ہرم عرب کے مشرقین کے لیے دو راستے ہیں دو راستے شریعت نے متعین کیے ایمان قبول کر لو یا چھوڑ دو نکل جاؤ باقیوں کے لیے ایک تیسرا راستہ بھی ہے ذمہ بن جاؤ یعنی ٹیکس دو ہمارے ماتع زندگی گزارو بے شک کو فرق قائم رہو لیکن مشرقین عرب کے لیے دو راستے جب یہ مہینے گزر جائیں وہ ایمان قبول نہ کریں تو قتل کر دو مشرقوں کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ بخو ہوں انہیں پکڑو واسرو ہم واسرو ہم اور انہیں گھیرو وقم اور بیٹھو ان کی تاک میں کلّا مرصد ہر مورچے پر مرسد گھاٹ شاہ ولی اللہ محدث اسدیلوی رحمت اللہ علیہ نے میں نے کیا کمین گاہ کمین گاہ شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا ان کی تاک پر یعنی انہیں چھوڑنا نہیں فعنتابو پھر اگر وہ توبہ کر لیں وہ اکام اور نماز قائم کرنے لگیں وہ آتب اور زکوٰۃ دینے لگیں یعنی مسلمانوں جیسے کام کرنے لگ جائیں ایمان قبول کر لیں شرک و کفر سے تومہ کر لیں فخلو صبی ان کا راستہ چھوڑ دو پھر انہیں کچھ نہیں کہنا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وین احادم من المشرقین استجارک اور اگر کوئی ایک مشرقوں میں سے استجارکا تو اسے سے پناہ طلب کرے حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد یا مدت عہد جتنی مدت کے لیے ان کے ساتھ عید ہو چکا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا معاہدہ ہو گیا ہے اس کے گزر جانے کے بعد کوئی مشرق امن کا طالب ہو اور آپ کے پاس رہ جانے کا متمنی ہو اور اگر کوئی ایک مشرقوں میں سے استجارہ کا تجھ سے پناہ طلب کرے فاجر تو اسے پناہ دے دے ہتہ یسمہ تالی لیا کیا میں نہ کریں گے تاکہ سن لے اللہ کا کلام تمہارے پاس رہے گا اللہ کا کلام سنے گا ہو سکتا ہے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تاکہ سن لے اللہ کا کلام سما اب لے پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ اپنی پناہ میں اسے مارنا بھی نہیں قتل نہیں کرنا اپنے وطن اپنی جگہ جہاں جانا چاہتا ہے اسے پہنچا دو ذالک کا بے قوم اللہ یعلمون لمون یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت حال کو جانتے نہیں ہیں اور شرک میں مبتلا ہو گئے تو وہ پناہ طلب کرے اسے اپنے پاس رکھو اللہ کا کلام سناؤ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کوئی جبر کا دین نہیں ہے زبردستی کا دین نہیں ہے کہ جبر کرو مان جاؤ بھائی نہ اللہ کا کلام سناؤ نہیں مانتا اسے اپنے ٹھکانے پر یہاں وہ جانا چاہتا ہے اسے وہاں پہنچا دو کل <تصفح> سبق نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ ہفتے کے دن سبق ہوگا جی بخاری میرے ویت ہے کہ صحابہ نے بتیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحابہ کے زمانے میں بتی لوگ نہیں تھے صحابہ کے زمانے میں بیتی لوگ کہاں سے آ گئے تھے یہ بیتی لوگ تو پھر ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں جس طرح اصول تفسیر و حدیث ہوتے ہیں کیا اس طرح اصول تاریخ بھی ہوتے ہیں نہیں جی تاریخ کیا ہے تاریخ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تاریخ تو تاریخ ہے اندھیرا یا اندھیرا ہے جس طرح کسی نے لکھ دیا نوٹ کرتے رہے پھر لوگوں کے پاس وہ بات پہنچتی رہی اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو مانتے رہے جب ہم حدیث بغیر صنعت کے نہیں مانتے تو تاریخ کی بات ہم بغیر صنعت کے کیوں مانتے اور وہ بھی ہشام جیسے قلبی جیسے ابو مخنف جیسے لوگ گندے اور قذاب اور شیعہ جلے بھنے صحابہ کے دشمن ان کی بات ہم نے کیوں تسلیم کرنی ہے بشیر احمد کہتے ہیں کہ ملائیشیا سے لائیو دیکھ رہا ہوں آپ کی تحقیق کو سلام بہت زبردست معنیٰ کیا ہے صورت محمد کا نزول پچانوے ہے جب انفال کا اٹھاسی تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ صورت محمد کی آیت نمبر چار میں آپ کو پہلے اختیار دیا تھا یہ میں دیکھ لوں گا جی یہ میں دیکھ لیتا ہوں دشمنانے نے رسول کے ایک ہزار سوالات کے جواب دینے کی مولانا مہر محمد صاحب بڑی منفرد کاوش کی ہے مگر بہت سے جوابات مزید تشریح مانگتے ہیں ہم فرزندان توحید آپ سے ان تمام سوالات کے عام فہم جوابات کی توقع رکھتے ہیں یہ آپ کا نہ صرف بہت احسان ہوگا بلکہ اپنے قلم سے اپنے جماعتیوں ساتھیوں کے ایمان کے گرد تاقیامت حفاظتی حسار کا قیام سمجھا جائے گا نثر اللہ ملک تھل سے لکھ رہے ہیں دعا کریں اللہ اس کی توفیق دے دے قادیانوں کے بارے میں حکومتی فیصلے کے بارے میں اظہار خیال کر دیں میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد بندیالوی کہتا ہے بندیالوی پر یہ کلپ آپ سن سکیں گے حرم میں دس رکتروی پڑی جا رہی ہے اس کا جواز کیسے درست ہو سکتا ہے اس سے قبل آٹھ اور بیس کی بحث ہوتی رہی ہے بس یہ بحث ہی ہوتی رہتی ہمارے ہاں انفیوں کے نزدیک بیس ہیں غیر دین کے نزدیک آٹھ ہیں اور عرب کے علماء نے دس پر اجتہاد کیا ہے تو نفلی عبادت ہے بس جس طرح ہو رہا ہے ہونے دیں آپ اگر امام صاحب وطر کی نماز میں دعائیں قنوج چھوڑ کر رقوع میں چلے گئے مختدیوں کے لقمہ دینے پر واپس آ گئے کہ میں قنوط پڑھ کر پھر آخر میں سجدہ صاحب بھی کیا نہیں جی رکوع سے انہیں نہیں اٹھنا چاہیے تھا بس وہ فرض سے پھر اس طرف آ گئے تو یہ دوبارہ وہ ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ فتوحات اسلامی تلوار کے زور سے ہوئیں تلوار ہٹی تو ایسے پلٹے جیسے اندلس اب اگر طاقت پا کر مسلمان مخالفین کو تحت ایک کر دیں تو جائز اور اگر دوسری قومیں کریں تو ظلم نہیں اسلام نئی جبر کا اکراہ کا تلوار کے ذریعے دین پھیلانے کا کلمہ پڑھانے کا اسلام قطن قائل نہیں ہے اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے کہ جبری طور پر کسی سے کلمہ پڑھایا جائے حرمت والے مہینوں میں رمضان کیوں نہیں اگر سردار مہینہ ہے تو, تو یہ تو قرآن نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا اور اس میں رمضان نہیں رکھا گیا تو میں اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں